ماؤن کا ربط قرائش کے ساتھ ات کے ساتھ ہے ولا یہ کو فل یا بدو کے ساتھ فوائد مسلنی کو اچا جی نیز تلقین شکر کے بعد کس کا جی نہ کا شکوا خلاصہ سورت کفار و منافقین کے فصال کبیہ کی مذمت اور ان کا انجام غور کرنا یا صرف منافقین ادھر میں بتاؤں گا میں اسی کو ترجیح دیتا ہوں صورت معاون کے اندر صرف منافقین کے خلاف کبیا ہیں یہ دو لکھے نا یا وہ یا یہ میں کس کو ترجیح دوں گا صرف منافقین کو میں بتاؤں گا میرے عزیز یہ صورت کیا آ گئی جی اس کے بارے میں میں نے ابھی عرض کیا تھا یہاں اشکال ہے اس کے بارے میں کیا ہے جی اشکال ہے دیکھو جی نا فضی جدو ال یتیم پہلی صفات ولا یہوز والین دوسری صفات آئے ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہے فوائل مسلم ہلاکات نمازیوں کے لیے وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے قافل ہیں اگر یہ سفات بناتے ہو سارے کافروں کے لیے اس کے لیے ظاہر بھی ایسے ہے کہ سورج کیا ہے اور مکی ہے نا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 اے اور فویل المسلین کا بناتے ہو منافع کے تو پھر آدھی سورت کا بناؤ مکی آدھی سورت مدنی بنا بڑا عشقال تھی جی سمجھے آخر میں تلاش کرتا چلتا پہنچ گیا روح المانی کی طرف روح المانی والے نے کہا کہ میرا ذوق یہ ہے کہ یہ سورت ہے یہ مدنی کیا با مکی مد مدنی بعد میں اتحادی طور پہ لکھی گیا سورت کیا ہے ساری مدنی سورت ہے اور یہ سارے علامات کس کے ہیں جی منافع اب ٹھیک ہے جی ارے زجر کیا دیکھا تو نے اس شخص کو جو جٹھلاتا ہے روز جزا کو یا اسلام کو دونوں مانے ہیں دین اسلام کو یا روز جزا کو فضال کلزی اس سے پہلے شرط معذوف ہے ان تمل تہو اگر غور و فکر کرے نا اس کے اندر تو یہ وہ شخص ہے مقزب جو دھکے دیتا ہے یتیموں کو یہ علامت نمبر کیا جی ایک بلا یہ علامت نمبر دو اور نئی ترغیب دیتا دوسروں کو کھانے مسکین کی فبائل مسلم ہلاکت نمازوں کے لیے وہ نمازی جو اپنی نماز سے کہیں غافل ہیں کہ کتنی علامتی نمبر تین یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی نماز میں صاحب ہو جاتا ہے نہیں وہ ہو نہیں جاتا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 تین اللہ دین جو کہ دکھلاوا کرتے ہیں نماز کے علاوہ دوسرے امال کا بھی نمبر چار و ناؤن الماون نمبر پانچ روکتے ہیں برتنے والی چیزوں کو یہی کہ عورتیں ایک دوسرے سے نہیں لے لیتی کہ نمک دے دو مرچ دے دو کوئی دیگچی جی دے دو میں نے کھانا پکانا ہے ایک دوسرے سے مانتی ہیں نا عورتیں